Allah and I welcome you to the course of public international law Public international law is a subset of law aur law ka advantage bhi hai aur disadvantage bhi hai agar aap law ko jante hain aur kuch zyada jaan le to shayad disadvantage ya advantage ye aap pe depend karta hai ki us law ki interpretation hai, international law ke. ایک لطیفہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا لا کی انٹرپریٹیشن کے کانٹیکسٹ میں کہ ایک صاحب نے سگار کا پیکٹ خریدا بہت مہنگا پیکٹ تھا خریدنے کے بعد انہوں نے سگار کو انشورنس کمپنی سے انشور کروائے اور اس کے بعد ظاہر جلا کے ان کو ختم کر دیا جب انہوں نے سگار پی لیے تو انہوں نے انشورنس کمپنی کے خلاف کلیم فائل کیا اور یہ کہا کہ میرے انشورڈ گڈس کو آگ لگ گئی اور آگ لگ کے ختم ہو گئی اور وہی کیس جیت گئے اس کے بعد انشورنس کمپنی نے اس وکیل صاحب کے خلاف کیس فائل کیا کہ انہوں نے انشورڈ گڈس کو جان بوجھ کر آگ لگائی اور پھر کمپنی نے بھی وہ کیس وکیل صاحب کے خلاف جیت لیا سو لا یا انٹرنیشنل لا میں بڑا پوٹینشل ہے آف انٹرپریٹیشن اور اس لطیفے کے علاوہ کئی مرتبہ آپ کو ایسے سٹیجز آتی ہیں جہاں پر کہ آپ کو ایک ہی ٹیکس پر دو متضاد پوزیشنز آرگیو کرنی پڑتی ہیں پوزیشنز کو آرگیو کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہر حقائق پر بھی اور حقائق کے ساتھ ساتھ آپ کی لیگل اسکلس پر بھی کہ آپ لا کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اور لا کی انٹرپریٹیشن اس وقت تک آپ پراپر نہیں کر سکتے جب تک آپ لا سے متعلقہ بنیادی قوانین بنیادی کانسیپٹ سے آگاہ نہ ہوں انٹرنیشنل لا بھی لاء کی ایک ایسی سپیشی ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے بیکاز اس کے ایک اپنی انوائرمنٹ ہے ہر شخص جو لاء پڑھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل نیشنل کی انٹرپریٹیشن بھی اسی حوالوں سے کر سکے جو حوالے ڈومیسٹک لاء کے لیے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لاء کا فریم ورک اس کا سکوپ ڈفرنٹ ہے اور اس کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے اگرچہ بے شمار پرنسپلز ڈومیسٹک لاء کے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاء میں ایڈاپٹ بھی ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود انٹرنیشنل لا کے اپنے یونیک فیچرز ہیں ان یونیک فیچرز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ان میں یونیک فیچر یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں پر آپ انٹرنیشنل لاء کی داد رسی کے لیے جا سکیں نہ ہی کوئی ایسا اسپیسیفک وینیو ہے جہاں پر آپ جا کے اسٹیٹ کو کمپیل کر سکیں کہ وہ آئیں ان اٹینڈنس ہوں یا کوئی چیز کریں سو so آپ کو اس لا کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے جس کانٹیکس میں وہ ایوالو ہوا ہے اور آپ کو اس کے فریم ورک میں ہی اس کی دادرسی اس کی ریمیڈیز جو ہیں وہ اسیس کرنی پڑتی ہیں مگر ایز آئی سیڈ اس سب چیز کی جو بنیاد ہے وہ آپ کی سکل ہوگی ایز اے لا اسٹوڈنٹ ایز اے لوئر ایز این انالسٹو انڈرسٹینڈ دا لیگل فریم ورک legal کانسیپٹ لیگل ایشوز اینڈ اونلی دین یو ول بی ایبلپریٹ انٹرنیشنل لا international law, law کا جو آج ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی ایک unique topic ہے اور اس میں بھی انٹرپریٹیشن کی اسکلس بہت استعمال ہوتی ہیں اور جو چیز بادی نظر میں نظر آتی ہے وہ بعض اوقات لیگلی کئی فیچر اس کے پرزینٹ نہیں ہوتے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک topic ہے اس لیے کیونکہ اس ٹاپک میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں اگین انٹرنیشنل لاء اور لوکل لاء کے ایشوز ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ایشوز ہوں گے کہ اس لا کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے بکاز کئی ایسے واقعات ہوں گے کئی ایسی سچویشنز ہوں گی جہاں پر ایک عام دیکھنے والا ہی از کمنگ ٹو اے ڈفرینٹ اور ہی بٹ ا may آف دا سیم سیٹ آف فیکٹس ہی میں کم ٹو این کنکلوژ فرام دی کنکلوژ فار ایگزامپل ایک سچویشن آف وار ہے ایک سچویشن اب آپ دیکھنے والے کو وہ معاملہ پورا نظر آ رہا ہے کہ کمپلیکیشن کا ایشو ہے یہاں پر ایک حالت جنگ ہے مگر جب اس کو ایک انٹرنیشنل لائر اسی چیز کو دیکھے گا تو وہ اس کے اندر لیگل فیچرز تلاش کرے گا وہ فیچرز جو انٹرنیشنل لا میں اویلیبل ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں کسی آرم رائٹ کو اور اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں سچویشن آف اے کانفلکٹ اور این آرڈ کانفلکٹ اسی طرح سچویشنز اور کیا کیا ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے تناظر میں ان کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک ان سارے فریم ورک کے بارے میں ہے اور ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لا کے اس کی جسے ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں اور اس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا کیا پاکستان کی ہے اور پاکستان سے اس کی کی انٹیگریشن نیچر کیا ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پہلے کیا ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا لیڈیز اینڈ جینٹلین مینس اے لا وچ ایڈمنس سچویشن لا وچ ایڈمنسٹرز ریگولیٹس اے آف این آرم کانفلکٹ اور نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ یعنی وہ قانون کہ جب جنگ جیسی سچویشن آ جائے یا جنگ نما جیسا کوئی واقعہ ہو تو اس پر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اپلائی کرتا ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے وہ ایک ایک, ایک ایسی ٹرم ہے جو اپنے اندر بہت سارے کانسیپٹس uh, کو لیے ہوئے ہیں ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور یہ جی ٹرم ان کانسیپٹ کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یو ویل اپریشیٹ کہ اٹ از ناٹ ا ٹرم ٹو بی یوز ان جنرل سینس اٹ از ناٹ ہیومن رائٹ لوگ اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے بارے میں اور ہیومن رائٹس کے بارے میں یہ دو الگ لیگل ایشوز ہیں یہ دو الگ لیگل ریجیمز ہیں انٹرنیشنل لا ریگولیٹ کر رہا ہے مخصوص رائٹس کو ڈیورنگ اے سچویشن آف اے کانفلکٹ ہیومن رائٹس ریگولیٹ کر رہا ہے اسپیسیفک رائٹس ریلیٹنگ انڈیویجول ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے لیکن انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے کیا اس کی ایگزامپل میں آپ کو چارٹ پر دیتا ہوں ایک ایک بوری سے کہ اس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی بوری میں مثلاً کیا کیا, کیا چیزیں شامل ہیں سو so, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بوری ہے اور اس کے اندر بے شمار لاز یہ بوری کی برسی ہے اور یہ آئی ایچ ایل انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کا ایک سیک ہے اس میں کون کون سے رائٹس آ جاتے ہیں جنیوا کنونشنز سب سے بنیادی کنونشنز ہیں کیونکہ یہ وہ کنونشنز ہیں 1949 کے جو آ, بنیاد فراہم کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے یہ چار کنونشنز ہیں اسی طرح ایڈیشنل ہیں ٹو پروٹوکالوا کنونشنز یہ جو ہیں یہ بھی وضاحت کرتے ہیں مزید لیگل کانسیپٹ کی جو جنیوا کنونشنز کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں اسی طرح آئی سی سی ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ بھی ایک پوری انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اور اس ٹریٹی کے تناظر میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا منسٹر ہوتا ہے پھر ہیگ کا لا جسے آپ کہتے ہیں یعنی کہ جو ہیگ ہے ایمس نیدرلینڈس میں جو ملک ہے وہ وہاں پر جو کنونشنز بنے اور وہاں پہ جو قانون ڈیولپ ہوا ہیومینیٹیرین کانٹیکٹ کے بارے میں اس کو ہیگ لا جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح مطلب بی ہے یعنی کہ بایولاجیکل ویپنس کنوینشن ہے وہ بھی انٹرنیشنل سے ریلیٹڈ ہے سی ہے یعنی کیمیکل ویپنس کنوینشن ہے یہ بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا ایک ٹیکسٹ ہے اس کے علاوہ کئی اور ججمنٹس ہیں کئی اور ویوز ہیں جس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے مثلاً یو این ایس سی کی ریزولوشنز ہیں مثلا آئی سی جے کی ججمنٹ ہے آئی سی جے ججمنٹ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیوکلیر uh, ویفنس کے مطالعے کی تو جب ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں جو آج کا موضوع ہے تو ہماری مراد ایک سے زائد دستاویز ہیں ایک سے زائد انٹرنیشنل ایک سے زائد ہیں جو ہیومینیٹیرین لا کے مختلف ایلیمنٹس کو مختلف اسپیکٹس کو اور ان کی اپلیکیشن کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں ان کو ڈیٹرمن کرتے ہیں سو so ایک جیسا میں نے کہا کہ اس کو ایک بوری کا ایک درجہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک سیک ہے جس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اس کے علاوہ جو دوسرا قانون ہے جس سے یہ کنفیوز ہوتا ہے وہ ہے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہے قانون اور ہیومن رائٹس کے قانون میں مختلف چیزیں اور, اور نویت کے رائٹھ آیا تھے مثلاً رائٹ ٹو لائف ہر آدمی کے زندہ رہنے کا حق ہے اور کوئی آدمی کسی کو اس حق سے محروم آربیٹرائری نہیں کرے گا اسی طرح دیگنیٹی کہ ہر آدمی کو رائٹ right ہے کہ اس کو دیگنیفائیڈ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور رائٹ پروٹیکشن آف فیملی پروٹیکشن آف فیملی اور اسی طرح بے شمار رائٹس یہ رائٹس آپ کو ملکوں کے قوانین میں ملتے ہیں آئین میں ملتے ہیں پاکستان کے آئین میں یہ, یہ تمام کے تمام رائٹس آپ کو ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں اور یہ فنڈامینٹل رائٹس دے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ پہلا چیپٹر ہے آف اس میں یہ fundamental rights لکھے ہوئے ہیں اس میں اسی طرح کے رائٹس ہیں تو ہم بہت تفصیل میں نہیں جاتے کہ ڈاٹرڈ لائن شو کرتی ہے کہ ہیومن رائٹس سے مراد اگین اندر سیک آف اندر اور یہ رائٹ جو ہیں یہ ڈفرنٹ کیریکٹر کے ہیں جس میں رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے رائٹ ٹو رائف ہے وغیرہ ان کو کہاں لکھا ہوا آپ پائیں گے ان کو آپ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا پائیں گے in the constitution of Pakistan, you will find them listed. So they are the human rights. International humanitarian law, a different species of law hai. Iska, isse link zarur hai, lekin he doh alag-alag cheeze hai. Or jo doh human right ke activist hai, who believe in human rights, they sometimes, don't have enough admiration, for international humanitarian law. Or unki na pasandidi international humanitarian law ke liye is hai, kiunki eek, ایک لیول پر یا کم از کم کنسیپچل لیول پر ان دونوں رائٹس میں آپس میں تصادم ہے یہ دونوں رائٹس ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں یو ہیو دا رائٹ ٹو کل سم بڈی افیکٹولی وین یو آر کنڈکٹنگ یعنی کمپیٹنٹ سے مراد وہ فوجی دشمن کا جس کے پاس بندوق ہے یونیفارم میں ہے رائٹ ٹو کل ہیم ہیومن رائٹس میں رائٹ life لائف پیراما رائٹ ہے اس کو آپ کمپرومائز کسی سورت میں اسی طرح آپ کو جنیوا کنوینشن دیے گئے کہ آپ نے کیسے لینے ہیں اور ان کو کیسے رکھنا ہے مگر اس پروسیس میں جب آپ جنگی قیدی بناتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں میدان جنگ سے جہاں ان کو قید کرتے ہیں وہاں سے ان کو اٹھا کے ٹرکوں میں بٹھاتے ہیں ٹرکوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اس جگہ جہاں پر کسی اور شہر میں یا کسی اور جگہ جہاں پر آپ نے ان کو کسی جگہ you know, یو نو میں رکھنا ہے یا قید خانہ مخصوص اس میں رکھنا ہے اس سارے پروسیس میں کہیں تصویریں کھینچی جاتی ہیں کہیں ان کے ہاتھ پیچھے کو بندے ہوتے ہیں کہیں ان کی آنکھوں میں پٹیاں بنی ہوتی ہیں یا ان پہ کوئی تشدد ہوتا ہے یا ان کا ٹریٹمنٹ غلط ہوتا ہے تو وہ پروسیس میں کیا ہوتا ہے رائٹ آف ڈگنیٹی کمپرومائز ہو جاتا ہے سو جو لوگ ہیومن رائٹس کو پڑھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ڈسٹنکشن بٹوین دیشنل لا لیکن جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کچھ نالا رہتے ہیں آئی ایچ ایل کے پرنسپلس کے ساتھ بیکاز ان کا خیال ہے کہ آئی ایچ ایل افیکٹولی سینکشن کلنگ آف پیپل اینڈ سمٹائمس سینکشن سیکریفائزنگ لاٹ under the human rights regime. So there are two different set of things. Ishi liye, jab aap kisi situation ko describe karein, to you have to make sure, ka aap kis right ki baat kar raein. Ye human rights nahin hai. International humanitarian law is not human rights. And that is a distinction which must be maintained. And this is a distinction which sometimes is missing, at a level of analysis by, some of the uh, well-known consultants, and well-known analysts as well. So yeh meinne ek wazhar ki, ki, human rights, آئی ایچ ایل میں بڑا فرق ہے اب ایک اور وضاحت جو ضروری ہے اور وہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اس کے بغیر یہ سیس نہیں کر سکتے کہ آئی ایچ ایل کی پوزیشننگ کیا ہے ان دا فریم ورک آف انٹرنیشنل لا پہلے ہم نے ہیومن رائٹس کی بات کی ان کا کمپیرزن بتایا اس سیک کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہیومن رائٹس کی سینکٹی پاکستان پر اسی طرح فرض ہے جس طرح کسی اور ملک پر ہے وچ فردر مینس کہ پاکستان میں جتنے ایسے قوانین ہیں وچ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیل ود ایشو آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین with the ٹو انشور کنفارمیٹی ان سم فارم ود دی انٹرنیشنل فنڈامینٹل رائٹ سو آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے اب آپ اس کا right چھین رہے ہیں تو یہ right in accordance with the constitution ہی ہوگا اکارڈنس وتھ دی فنڈامینٹل رائٹ ہوگا اگر آپ نے بطور اسٹیٹ کو اٹھا لیا ہے اب آپ اسے تفشیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے کوئی ہیومینیٹیرین لا کے ایشو پر تفتیش کے لیے تو یہ رائٹ اگینسٹ سبجیکٹ ہوگا ٹو فنڈامینٹل رائٹ وچ مینس کہ آپ کو ریمانڈ دینا پڑے گا آپ اس آدمی کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کر کے کورٹ کو انفارم کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ میری custody میں ہے اور میرے پاس یہ uh, uh, uh, reasons ہیں For his enhanced custody because تفیش کے لیے درکار ہے تو اس کو آپ مجھے بتا تفیسی دے دیں تاکہ میں, so, میں یہ آدمی جو ہے so, ریمانڈ مل جاتا ہے چار دن بعد اگین days, ہیو days, days whatever time اینڈ دین یو ٹیل دا کورٹ کہ جی میرٹ انویسٹیگیشن کی میرے پاس یہ شاہد آئے تو اگر مجھے آپ اور اجازت دیں تو میں مزید ایگزامن کر سکتا ہوں نشاندہی کروا سکتا ہوں یہ مجھے انفارمیشن دے سکتا وغیرہ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں انشور فنڈامینٹل رائٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک انسان کا رائٹ right in accordance with law so human rights کی application ایک different environment میں ہے as opposed to international humanitarian law اب ایک اور چیز ہے ایک سیٹ اف لاز انٹرنیشنل ہیومینٹی لا کے ساتھ ان کا رابطہ ان کا ریلیشن شپ کنفیوز کیا جاتا ہے وہ ہے دا کانسیپٹ آف ایز وی کال ادر سیٹ اف لاز جس میں رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کسی ملک کے خلاف سیلف ڈیفنس میں کر سکتے ہیں آپ طاقت کا استعمال کسی ملک کے خلاف یو این چارٹر کے نیچے کر سکتے ہیں یوز آف فورس کے الفاظ پہلی مرتبہ یو چارٹر میں استعمال کیے گئے سو یا آپ ریجنل آرگنائزیشن کسی ریجنل آرگنائزیشن کی آترائزیشن کے نیچے یو کین ایکچولی ریزورٹ ٹو دا یوز آف فورس اب یہ کیا ہے یوز آف فورس کے قانون کا ایک سیک ہے ہے جو آپریٹ کرتا ہے نارملی پہلے بعد میں وہ سچویشن آتی ہے جب آئی ایچ ایل اپلائی ہو جاتا ہے سو اس کو ہم کہتے ہیں وہ لا وچ از گورنگ دیچ از گورنگ سن اپ پوائنٹ آف کانفلکٹ مثلاً اب میں اس کو تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پہلے یہ لا اپلائی کرتا ہے پھر اٹ لیڈ سو پوزیشن ون از دس لا پوزیشن ٹو از دس لا سو پوزیشن ون از اوز آف فورس لا ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے یہ ایک ملک کی آرمی دوسرے ملک کی آرمی کے ساتھ کسی وجہ سے ایک ملک جس نے اٹیک کی اس کے پاس ایک جسٹیفکیشن ہونی چاہیے وہ جسٹیفیکیشن جس قانون کے نیچے دے گا وہ اس سیک میں فال کرے گا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ میں سیلف ڈیفینس میں اٹیک کر رہا ہوں. مجھے شک ہے اور یہ سیلف ڈیفینس آرٹیکلائز ہے The I anticipate some kind of uh, an attack which is imminent against me. So I am responding in in exercise of my inherent right self-defense and I am attacking first. So if he brings within the framework of Article 51 self-defense, then it is considered to be a legitimate attack. Or he argues that the United Nations ke Charter has authorized me. If I have forces in Iraq, So there was a resolution of UN Security Council which specifically authorized me to carry out this attack. Thi ya nahi thi wakar issue hai because America ka ye mokkaf hai ke hai kai maalikai mokkaf hai ke joh Security Council resolution mein alfaz istamal huay wo clear authorization nahi daytai is liye argument develop hua ke uh, the, the, the invasion of Iraq is not legally sanctioned uh, in a technical sense. وٹ ایورس مائیڈ بی سو یہ جو سیک ہے اس کا کس چیز سے تعلق ہے کہ جب ایک مرتبہ اٹیک ہو تو اس کی لیگیلٹی کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے This the legality of war or legality of the use of force. اس قانون کا تعلق legality سے نہیں ہے جو ہم آج discuss کر رہے ہیں International humanitarian law کا تعلق legality سے بالکل نہیں ہے یہ تو اپلائی کرے گا وین ایور اے سچویشن آف کانفلیکٹرائز سو اب جنگ کیسے شروع ہوئی اس کی بنیاد کیا تھی اس میں غلطی کس کی تھی کون سچا تھا کون جھوٹا تھا کس کا الزام درست ہے کس کا الزام درست نہیں ہے یہ اس چیز سے قطع نظر یہ اپلائی کرے گا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا 1965 کی وار ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ انڈیا نے باڈر کھولا لاہور کا اور پھر ایک جنگ شروع ہوئی اور کھیم کرن کا محاذ اور پھر سارے محاذ کھلے اب انڈیا کا بھی اپنا موقف ہے کس کا موقف درست ہے یہ ڈٹرمن یہ والا لاء کرے گا ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے اسی طرح نائنٹین فورٹی ایٹ میں فورٹی سیون میں پاکستان آزاد ہوتا ہے فورٹی کے اینڈ اور فورٹی کے شروع میں جو آ آ کشمیر کے علاقے میں بے شمار مجاہدین جو تھے انہوں نے جا کر کشمیر کا علاقہ قبضے میں کیا بکاز وہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اس پر ہم نے ایک سیپریٹ لیکچر پہ بات کی لیگالیٹی آف کشمیر کی کانٹیکس میں اب مجاہدین وہاں جاتے ہیں وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے انڈیا یہ کہے, کہے گا کہ جی یہ لوگ غلط آئے ہیں کیونکہ ایکسیشن ڈیوٹی میرے ساتھ کی ہے مجاہدین کا موقف یہ ہوگا کہ نہیں اور کشمیری قیادت کا موقع ہی ہوگا کہ نہیں یہ سیلف ڈٹرمینیشن کی سپورٹ کے لیے ہے، لیگلی وہ کریکٹ ہے اب کون صحیح ہے کون درست ہے یہ ڈیبیٹ آئی ایچ ایل میں نہیں ہوگی یہ ڈیبیٹ ہوگی لیگلٹی آف وار کے ایریا میں اس کے لیے جسٹیفیکیشنز کسی ملک نے کون سی قانونی دینی ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ کا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جب جنگ شروع ہو گئی جب 48 میں کانفلکٹ شروع ہو گیا جب مجاہدین کٹ نے راجہ کی فورسز کے ساتھ ٹکراؤ شروع کر دیا اور وہ ایک سچویشن آف وار شروع ہو گئی تو پھر یہ والا جس ہے کہ مکمل طور پر اپلائی کرے گا انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا اپلائی کرے گا نائنٹین سیونٹی ون کی وار کی بھی یہ سچویشن ہوگی کہ نائنٹین سیونٹی ون میں ویسٹ پاکستان میں بھی کئی کچھ جگہوں پہ محاذ کھلا اور نائنٹین سیونٹی ون میں آبویسلی جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں پر بہت ایکسٹینسو کمپیٹ سچویشن تھی بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی بے شمار مقامات پر انڈین آرمی کے ساتھ مکتی بہانی کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اب اس میں انڈیا کا فورسز اتارنا صحیح تھا غلط تھا اس کی غلطی تھی یہ ایشو لیگالیٹی آف وار کا ہے لیکن جب ایک دفعہ شروع ہو گیا جب ایک دفعہ ایکٹیویٹی شروع ہو گیا کمپیٹ شروع ہو گیا تو پھر یہ والا قانون اپلائی کرے گا کہ جنگ کو لڑنا کیسے ہے اور جنگ کا فریم ورک کیا ہونا ہے اور اس لڑائی میں کیا کیا چیزیں مد نظر ہوں گی قانون کے نقطۂ نظر سے اور وہ چیز ہمیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہمیں سمجھاتا ہے اور ہمیں کرتا ہے پاکستان کی جو سٹیٹ پریکٹس رہی ہے اب تک وہ اٹ ہیز بین ان کمپلائنس وتھ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی پاکستان پر ابھی تک کبھی بھی یہ سیریس الزام نہیں لگا کہ پاکستان کی آرمی نے یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کسی جگہ گراس وائلشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کمیٹ کی ہو جہاں جہاں سچویشن کمبیٹ کی ہے وہاں ہم اس میں سے کچھ چیزوں کے پر تھوڑی سی ڈسکشن آگے چل کے بھی کریں گے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس پرویژن اس قانون کی اپلیکیشن ایپلیکیشن ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ وارنگ فیکشنز کو آئی ایچ ایل کے بارے میں نہیں پتا وہ نہیں چاہتے کہ جنیوا کنوینشن اپلائی کریں وہ نہیں چاہتے کہ ریڈ کراس والے آئیں تاکہ اس سے ملے گی کانفلکٹ کی کسی ایک فریق کو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے قانون میں یہ چیز بالکل کلیئر سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنل لا میں کہ اپلیکیشن آف آئی ایچ ایل ٹو کانفلکٹ سچویشن ڈز ناٹ گیو اینی ویٹیج ٹو اے کلیم آف لیگیلٹی اور ان لیگیلٹی ریلیٹنگ اپلائی اگر کر رہا ہے ان کا تعلق legality سے نہیں کسی ایک فریق کے ہاتھ اس کا موقف مضبوط نہیں کرتے کہ یہ وار میں صحیح لڑ رہا ہوں یہ وار میں غلط لڑ رہا ہوں یا میرا مخالف فریق غلط ہے یہ اس موقف کی کوئی سپورٹ نہیں کرتے یہ چیز طے ہے انٹرنیشنل لا میں اس لیے جہاں ان پرویژن ہونا ہوتا ہے وہاں ان کو صرف یہ سمجھ کے روکنا ذکر نہ کرنا کہ فائدہ پہنچ رہا ہے یہ میرا خیال ہے لیگلی کریکٹ نہیں ہوگا ناشو آف دا ڈفرنس بٹوین کانفلکٹ بٹوین وار اینڈ ادر ریلیٹڈ کانفلکٹ ایشوز اور اس میں ہم پاکستان کی اگزامپل جو ہیں ان کو بھی کنسڈر کریں گے جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں یا ہم وار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک توپ اور توپ سے نکلتے ہوئے گولے ضرور آتے ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وار کا مطلب یہ ہے کہ دو مخالف فریقوں یا دو مخالف قوموں کی جو افواج ہیں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے پر دے آر فائٹنگ بھی چاہٹ فائٹ از ریزلٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں war. اور وار سے مراد تقریباً اس طرح کا جس میں لوگ آف کورس میں نے نہیں دکھایا وہ اس وقت جس میں ہمارے ذہن میں ایک, ایک جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ وار مینس اے سچویشن جس میں ایک جنگ ہو رہی ہے اور ایکچوئل کمپیکٹ ہو رہا ہے اور لوگوں فائرنگ ہو رہی ہے اور مختلف اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اور سردوں کے قریب یا اس کے اتوار میں لوگ جو ہیں اور فوجیں جو ہیں آپس میں وہ وہ جنگی کیفیت میں انوالو ہیں آ, یہ وہ کانسیپٹ تھا جو وار کا تھا اور یہ وہ کانسیپٹ تھا جو استعمال کیا جاتا تھا یو این چارٹر سے پہلے یو این چارٹر نے افیکٹولی وار کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا یعنی کہ آپ جنگ برائے جنگ نہیں کریں گے وہ یو این نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ یس yes, ممالک طاقت کا استعمال کر سکتے سلیکٹلی کر سکتے اور وہ جس جو میرا تھوڑی دیر پہلے میں نے مٹایا ہے سیک لیگلٹی والا گئے اس کانٹیکس میں یوز اے فور جسٹیفائبل ہے then, uh, it will be uh, a legitimate war تو پھر آپ نے غور کیا ہوگا کہ یو چارٹر کے آنے کے بعد ممالک نے جب بھی کبھی کسی ملک کے خلاف کوئی ایکشن کیا اس کو وار کا نام نہیں دیا وار کے لفظ کو جان بوجھ کر اوائڈ کیا گیا سو فار ففٹی ایئر پلس اف یو اسٹیٹ پریکٹس یو پک اپ ایکسچینج آف کارسپونڈنس یو کپ اپ فارمل پوزیشن ورلڈ وار از انلیگل ان الیگل سینس جتنی فارمل سبمیشنز ہوں گی یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ادارے ہوں گے وہاں پہ کوئی بھی اسٹیٹ کے مندوبین اپنی بات کہنا چاہ رہے ہوں گے وہ جنگ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے وار کا لفظ استعمال نہیں کریں گے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وار کہیں گے تو اٹ ول بیکم انلیگل بیکاز دیٹ از ہاؤ انٹرنیشنل لا ویوز اٹ اب وہ پھر کیا لفظ استعمال کریں گے وہ لفظ استعمال کریں گے آرمڈ کانفلکٹ اور وہ اسٹیٹ یہ کہے گی کہ وی ونگیجڈ ان سچویشن آف این آرمڈ کانفلکٹ وتھ سم اسٹیٹ جو ابھی سچویشن ہے سو so, پاکستان کی بھی یہی ہے پاکستان بھی ہمیشہ آرگیو کرتا ہے کہ دے آر ان سچویشن سیونٹی ون کی جو وار ہے وہ بیسیکلی آن کانفلکٹ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جو وار ہے فورٹی ایٹ کی جو سچویشن تھی وہ بھی armed conflict کانفلکٹ کی سچویشن تھی vis-a-vis Pakistan. So, conflict اور armed conflict is the description of the event of hostilities between two parties. Whereas a situation of war, wo war in the legal sense of concept is retained. Hai. Although it's illegal, but it is being retained. It's about its features. Hai, baat karte Magar aap, whenever you are initiating hostilities, you never call it a war because that means it's an illegal situation. تو پھر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا جی بے شمار کتابیں لکھی جاتی ہیں بڑے پولیٹیکل uh, انالسٹ تو سارے یہی کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈینس 1971 کی وار uh, 1965 کی وار ود انڈیا تو بلال صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ وار جو ہے یہ لیگل ہے یہ غلط ایکوریٹ ڈسکرپشن نہیں ہے یا فار دیٹ میٹر ایون وار آن ٹیررٹ بش صاحب کا uh, جو سلوگن ہے سو so, یہ تو اگر یہ illegal ہے تو وہ کیوں اس کو وار کہتے دیکھیے یہ جو وار جن معنوں میں مختلف لوگ یا پریزڈنٹ بوش یا باقی لوگ اس کو وار کہتے ہیں وہ ایک سیاسی ریفرنس سے اس کو کہہ رہے ہیں وہ سیاسی ریفرنس اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں فرام اے اسٹینڈ پوائنٹ آف پولیٹیکل سائنس فرام اے اسٹینڈ پوائنٹ آف انٹرنیشنل سو اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دو ڈسپلنس ہیں سائڈ بائی سائڈ انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس یا انٹرنیشنل relations سو so, جو پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنس کے لوگ ہیں اور جو انٹرنیشنل لا کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں لیکن ایک کے اس استعمال شدہ اصطلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری ڈسپلن میں استعمال ہوئی اصطلاح کو کاٹ رہی ہے یا بی لٹل کر رہی ہے یا ڈسپلیس کر رہی ہے اٹ میلی مینس کہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ کسی کانفلکٹ کو وار کہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے ڈسپلن میں ایک رائے وقت ٹرم ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کا اس ٹرم کو استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لا میں وار کا کانسیپٹ ہے وہ ڈسپلیس ہو جائے وہ کانسیپٹ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے اور وہ کانسیپٹ جس میں, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ اب اگریسر کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتے یو این چارٹر کے آرٹیکل ٹو فور کے بعد اور اس پر جو اگزامپل میں آپ کو دوں دب... وار کی سچویشن کیا ہے وار کی کیا فیچرز کے فیچر یہ اگر آپ ہو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وار کے فیچر میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لڑائی ہو وار انٹرنیشنل لا a combat ریلیشن شپ اٹ ڈز ناٹ مینشن سچویشن لڑائی ضرور ہو تو وار ہوگی سو وار از کائنڈ آفیشن شپ ویئر موڈ دے آر نوٹ ٹاکنگ ادر دیر آر نو ٹریٹیز بٹوین اور being implemented with each other. There are no diplomatic relations between these two states. The states have no trade, commerce relationships. So, when this kind of situation happens, then it is described as a situation of war existing between country A and country B. So, yahan par war has not been described here. So, political scientist scientists, political uh, performers, چاہے وہ پریزڈنٹ ہوں یا کوئی اور ہوں جس کو وار کہتے ہیں اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وار جو ہیٹ ہو گئی ہے سو وار ول بیکم فار ایگزامپل ان سچویشن آف دس نیچر کہ اگر ہم یہی فرض کر لیں ان توپوں کو مٹا دیں یہی دو ممالک ہیں تو ان دو ممالک میں جو لوگ ہیں اگر وہ ناراض ہیں تو یہ ایک ناراض شخص ہے جو اور یہ بھی ناراض ہیں اور ایک دوسرے سے دونوں ممالک بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک سچویشن آف ہاسٹیلٹی ہے یہ ایک سچویشن آف وار ہے اس میں لڑائی ہونا ضروری نہیں ہے اور ان این انٹرسٹنگ پیرل دس آلسو مینس جو اسلامک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل لاء کا اس میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا ایک کانسیپٹ ہے دارالحرب اور دارالعمان کا کہ ایک وہ ملک ہے جس کو آپ دارالحرب کہتے ہیں اور ایک وہ ملک ہے جس کو آپ دارالعمان کہتے ہیں دارالعمان وہ ملک ہے جہاں پر اسلام کے شعر کی اجازت ہے نماز پڑھ سکتے ہیں اذان دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ دارالحرب وہ ہے جہاں پر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے اور یہ دو ممالک Under Islamic principles of it now, every time in the war, even if there are no actual combats. But there is relationship in the opposite So it will be called a situation of war. So, the situation of war says that the Morad is analogy. And what is example modern times? The uh, situation of war between Israel and the Arab neighbors. Before there was a negotiations on that. There was a situation of continuous hostility. And that is more accurate description because the Arab states... but not having uh, any relationship with israel uh, arab states had no relationship of any nature aap traveling kar treaties koi diplomatic ties so what tamam features jo war exist karte the agar aap apna passport pakistan ka bhi to aapko agar israel jana ho to us pe likha so traveling to israel from pakistan is not uh, as a matter of right as you travel to other countries so With all the Arab countries a situation of war existed and that situation was reversed in the case of egypt for example because egypt entered into an agreement with the uh, israel recognizing it having entered into treaty arrangements putting diplomats there so that situation was changed, legal situation was changed aabi Israel and egypt at this stage I would also like to identify a situation key identification kali -ke 1965 keyho جو جنگ ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور وہ ہم نے نہیں ایگزامن کیا ایک انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اس کو ایگزامن کیا گیا وہ ایگزامن ایسے کیا گیا کہ پاکستان میں کسی نے سیمنٹ منگوایا سیمنٹ جب آپ منگواتے ہیں کوئی بھی چیز آپ باہر سے درامت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ انٹرنیشنل اگریمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ پرچیز آرڈر کی صورت میں ہو یا فارمل اگریمنٹ آف سیل ہو سو so, جب انٹرنیشنل اگریمنٹ کیا گیا وہ سیمنٹ کمپنی نے اس کو سپلائی کیا تو اس کے درمیان اور پاکستانی کمپنی کے درمیان ایک ایک ایک ٹریڈ ڈسپیوٹ ڈیولپ ہو گیا اور یہ سپلائی ہونی تھی سکسٹی فائیو کی وار کے دنوں میں تو ایک فریق نے یہ موقف آربیٹریٹر کے سامنے تو دونوں دونوں جو اینٹیز تھیں سیمنٹ کمپنی اور پاکستانی اینٹی وہ دونوں انٹرنیشنل آربیٹریشن میں گئے وہاں پر ایک موقف فریق نے یہ لیا کہ جی یہ تو کانٹریکٹ uh, ٹرمینیٹ ہو گیا تھا اس لی ترمینات ہوئا تھا بکاوز 65 کی جنگ شروع ہوئی اور چونگے 65 کی war was called 65 war so war کا ایک legal feature ہوتا ہے کہ all treaties and agreements come to an end and they evaporate so therefore I am not responsible so then the arbitrator was forced to examine if 1965 war had the features of war or not in terms of international law so he examined it and then he came to a conclusion کہ no The 1965 war was a situation of an armed conflict and not of a war. So, for example, the arbitrator examined lot of things which basically included that uh, during the 65 war, the high commissions of India in Pakistan and high commission of Pakistan in India were never recalled. So, diplomatic ties remain intact during hostilities. The second feature he looked at was whether treaties between India and Pakistan were or ascended, whether they came to an end or they continued to subsist. So he found that treaties between India and Pakistan up to 1965, despite the war or to say the conflict of 1965, continued to subsist and neither government took a position that the treaties were finished. The most important treaty was the water treaty. It was in 1965 that it was the first So despite the war, neither states, took a possession that that treaty uh does not exist then he looked at other also then he also examined the speech made by president ayub khan on radio pakistan in which he made a declaration of war ke hum duniya dushman pe jang karenge aur ye ab ja usko uske dant khade kar denge wagaira wagaira something in the right effect usko examine kiya ke kya will that be with that be construed as an announcement of war agar agar ek state khud keh rahi hai main jang to phir اگر اس نے خود ایک قانونی رجیم کو ایڈاپٹ کر لیا اور فارمل طریقے سے کیا تو پھر کیا بنیاد رہ جاتی تو تو نو؟ no, it it so it such it was not war in واز ناٹ وار law انٹرنیشنل لا سو دیٹ از ہاؤ drawn واز 1965 کانفلکٹ was not a war in terms of international law, but it was an armed conflict where all the Geneva convention and other conventions apply. So now you would realize the importance of using the right term in a legal document, in a state practice, in a statecraft. You may politically use any term you may want to, so aapke siyasi leader joo marzi kehelayin lekin jab woh koi leader, koi aasi baat karta hai jiski nature aasi hik usne state practice ka hissa banna hai, toh phir that becomes difficult. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وار کانفلکٹن سارے کیا ہیں اور ان کا فریم ورک کیا ہے اب ہم آتے ہیں پاکستان کے ان قوانین کی طرف جو انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ود پاکستان یعنی اگر ایک کانفلکٹ کی سچویشن ہوتی ہے تو اس سچویشن میں کیا پاکستان میں وہ قوانین ہیں جو امپلیمنٹ کر سکیں جنیوا کنوینشن کو اور قوانین کا ہونا ایک بات ہے اسٹیٹ پریکٹس کا ہونا ایک اور بات ہے یعنی قانون ہونا اور قانون ہوئے بغیر کسی چیز کا اطلاق ہونا یہ دو الگ چیزیں اسٹیٹ پریکٹس وہ ہے جو اسٹیٹ کرتی ہے Practice, صرف وہ نہیں ہے جو قانون سازی کی جاتی ہے لیکن قانون سازی باہر اس کو میں یوں کہہ رہی ہوں جنگی قیدی پاکستان میں رکھے گئے اب وہ کے تحت ان کو پروسیس کیا گیا کہ جنیوا کنوینشن میں جو پروویزنس موجود تھیں کہ ان کو اس طرح کمبل دیے جائیں گے ان کو کھانے اس استعدید کر دیا جائے گا ان کو خطوط کی آزادی ہوگی یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے آئی سی آر سی والے وزٹ کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جنیوا کنونشن کی اطاعت اس کی ایڈاپشن اس کی امپلیمنٹیشن میں کی گئی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا نہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ جب آپ prisoners of war کو پکڑیں تو ان کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کریں جو جنیوا کنوینشن سے ہم مطابقت رکھتا ہو سو یہاں کیا ہو رہا تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان واز کنڈکٹنگ ان کمپلائنس وتھ جنیوا کنوینشن بٹ اسٹیٹ آف پاکستان ڈیڈ ناٹ ہیمنٹنگ لا اینڈ اسٹل دیر از نان ایک ہے اس کے بھی بات کرتے ہیں مگر وہ ناکافی ہے سو ان سبسٹینس واز نو امپلیمنٹنگ لا ان پاکستان آف جنیوا کنوینشنگس ریلیٹنگ سو اسٹیٹ پریکٹس میں تو کمپلائنس آپ کی آ جاتی ہے مگر لا میکنگ کی کمپلائنس آپ کی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اسی طرح آپ اگر ریکال کریں حالت جنگ یا کسی محاذ کا منظر جب وہاں پر لڑائی conclude ہوتی ہے تو ظاہر ہے بے شمار لوگ ہلاک ہوتے ہیں دونوں سائڈوں سے تو اس وقت جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ آپس میں ایک ایسی سچویشن کو ایک ایسا رستہ نکالتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی ڈیڈ باڈیز کو دوسروں کے حوالے کیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے سولجرس کے بارے میں کامنٹس بھی دیتے ہیں کہ کس سولجر نے کس نوائز کی دادشاہ دی اور یہ کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ان نوٹس پہ بھی ریلائی کیا جاتا ہے جب اعجازات کو بتا دوں کہ اس پر ایک بڑی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے کروائی کو دو تین سال پہلے کہ پوری دنیا میں انہوں نے یہ سیس کیا کہ کیا پوزیشن ہے کمپلائنس کی آف جنیوا کنوینشنز اور کسٹمری نیچر کی کہ کیا یہ کس لیول کا کسٹم بن گئے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بھی پاکستان سے متعلقہ بھی انہوں نے قوانین بھی دیکھے اور پاکستان سے متعلقہ تمام جنگوں کے جو ایونٹس تھے ان کا بھی بغور جائزہ لیا اور اس To Geneva Convention obligations but Pakistan does not have adequate law for that adequate law na honne ka nuksan hota hai but itse pehle ke mein law ka zikr karu mein ek or baat uh, wazhaat kar doon international humanitarian law is a situation of uh, uh, apply karta in a conflict and an armed conflict armed conflict se presume he could a conflict between two states but there is another category of conflict called non-international armed conflict which can happen within the state within the territories of the state between two warring factions اب سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سی ہے جب انٹرنل انٹرنل آرام جو ہے وہ اس نوعیت کا بن جائے کہ وہاں پر جنیوا کنوینشن کی اپلیکیشن ہو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس اہم سوال کا کوئی براہ راست جواب in the context آف فیکٹ بڑا مشکل ہے for example انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکیوپائڈ کشمیر میں ایک سچویشن ہے of an نان انٹرنیشنل آر کانفلکٹ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کا ایک امپورٹنٹ لیگل فیچر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو فوج بلانا پڑے ٹو ہینڈل اے سچویشن اور ٹو ہینڈل اے کرائسز اور پرو stay host ہو اس فوج کا تاکہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکے اب چونکہ آکوپائڈ کشمیر میں فوج کئی سال سے دس بیس سال سے فوج بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی بھی جو نیگوسی کشمیر کے متعلق ہو رہی تھیں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس پر ڈسکشن چلتی تھی وہ یہی تھا کہ یہ آرمی کو کشمیر کی آرمی کو ودرا کیا جائے پرمانٹلی فرام دی آکیوپائڈ کشمیر ایریا سو انٹرنیشنل ہے کہ یہ انڈیا میں جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر سچویشن از ڈیٹ آف نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ بیکاز آف پر لانگ اسٹے آف مل اب سوال دوسرا اٹھ سکتا ہے پاکستان کے context میں کہ پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی آپ نے لاء انفورسمنٹ ایفرٹس کی ہیں کیا وہ سچویشن آف نان انٹرنیشنل آرم conflict ہے جہاں جنیوا کنونشنز اپلائی کریں گے یا نہیں کریں گے کیا وہ سچویشن ایسی ہیں فار ایگزامپل وانا میں آپریشنز ہوئے فار ایگزامپل کہیں اور جگہ پر کچھ ایسی واقعات ہو سکتے ہیں جہاں پر کہ آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو beef up کرنا پڑے ود ریفرنس ٹوسٹینڈنگ آرمی ول دیٹ بی اے سچویشن آف اے نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ اس کا جس میں نے کیا کہ کوئی براہ راست جواب دینا بہت مشکل ہے لیکن ہر واقعات ہر ایونٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ لاء کو ایگزامن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نان انٹرنیشنل کانفلکٹ جنم لے رہا ہے یا اس لیول پر پہنچ چکا ہے یا نہیں اس کا ایک طریقہ قانون سازی بھی ہے قانون سازی کیسے ہے کہ ایک اگر امپلیمنٹنگ لا بنایا جائے جو کمپریہنسو نیچر کا ہو تو پھر حکومت کا کوئی ذمہ دار افسر یا کوئی منسٹری یہ ڈٹرمینیشن کی سچویشن فرام این آرڈینری لا انفورسمنٹ سے بڑھ کر نان انٹرنیشنل آرام کانفرنٹ بن گئی ہے یہ جو ہے یہ فیصلہ وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں لیا جاتا ہے کئی ممالک میں رہی رواج ہے کئی ممالک نے قانون سازی کی ہوئی ہے جس قانون سازی کی بدولت گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار افسر جو کمپیٹنٹ ہو جو انٹرنیشنل لا سمجھتا ہو وہ ایک سچویشن کو ایگزامن کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے کہ سچویشن ان سچ اینڈ سچ ٹیریٹری ہیز بیکم کانفلیکٹ بائی ویو وس لا دس لا واٹ اپلائی وغیرہ وغیرہ انڈین لا میں یہ پوزیشن ہے پاکستان کا جو ہمارا اس وقت کا قانون ہے اس میں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے بیکاز جیسے میں نے ارض کیا کہ ہمارا قانون بہت آپسلیٹ ہے پاکستان کی کانٹیکس میں ہم اس قانون کی طرف آتے ہیں اور بریفلی اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس قانون میں کیا کیا شکے موجود ہیں اور وہ کس حد تک امپلیمنٹ کرتا ہے جنیوا کنونشنز وغیرہ کو جنیوا کنونشنز کو میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں بیکاز یہ ایک سمبل بن گیا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا جبکہ اور بھی قوانین ہیں جو میں نے اپنی پریزنٹیشن میں شروع میں آپ کو دکھائے جو اس میں شامل ہیں سو so, ہمارے ملک میں جو قانون رائج ہے وہ ہے نائنٹین تھرٹی سکس کا دا جنیوا کنوینشن امپلیمنٹنگ ایکٹ آف نائنٹین یعنی انیس کا قانون ہے جبکہ جنیوا کنوینشن جو میرے ہاتھ میں ہیں وہ 1949 کے میں بنے تھے سو so اگین آپ ڈیٹ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کنوینشن کی جو تاریخ ہے یا سال ہے وہ 1949 ہے جبکہ جنیوا کنوینشن امپلیمنٹیشن ایکٹ جو پاکستان میں نافذ العمل ہے وہ 1936 میں بنا نائن تھرٹی میں بنا سو اگین اٹ از ویل بہائنڈ ٹائم اور اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ جنیوا کنوینشن کی جب نیگوسیشن ہو رہی ہوں گی نیگوسن میں جو اسٹیٹس اور جو سچویشن انیس سو چھتیس میں ہوگی اس سچویشن کو اڈاپٹ کیا گیا سو so, اس سچویشن اس وقت سچویشن آف نیگوسیشن کیا تھی اس وقت ایمبلم کا ایشو تھا آئی سی آر سی کے ایمبلم کا ایشو تھا کہ آئی سی آر سی کا لوگو یعنی جو ریڈ کراس کا لوگو ہے اس کا انترائز استعمال نہ کیا جائے دو لوگوں سے ریڈ کراس کے ایک تو بنا ہوا اور بنا ہوا سو so, جو مسلمان ملک ہیں وہ ریڈ کرسنٹ استعمال کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ ریڈ کراس استعمال کرتے ہیں اور دونوں بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے سو so, اس لوگوں کی غیر ذمہ دار استعمال کی ممانعت کے لیے 1936 میں نیگوسیشنس فائنلائز ہوئی تھی کنونشن بنے نا فورٹی میں سو جنیوا کنونشن امپلیمنٹیشن ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو نافذ العمل ہے یہ ہم نے ایڈاپٹ uh, کیا uh, یہ انڈیا کی اسٹیج پہ بنا تھا یہ ہم نے اڈاپٹ کیا تھا پاکستان بننے کے بعد یہ کیا کہتا ہے نو پرسنشنر وغیرہ وغیرہ اور یہ اس کی تمام بنائے جو مکمل پروویژ ہیں وہ پانچ ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ تین صفوں سے بھی کم کا قانون جو ہے یہ امپلیمنٹ کر رہا ہے ان کنوینشنس کو جن کی سائز سلامت آپ کے سامنے ہے یہ چارج صرف جنیوا کنونشنز ہیں اور ان کی اگر میں مکمل آپ کو نمبر آف پروویژ بتاؤں تو یہ ہنڈریڈ میں ہیں اسی طرح جو اس کے اضافی ہیں اور یہ تمام کے تمام پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں یعنی کہ پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اب یہ امپلیمنٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے اس پر ایک سیپریٹ اسٹڈی بھی کی گئی وہ میرے ہاتھ میں ہے اور اسٹڈی میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کون کون سی پروویژنس جو ہیں وہ فلی طرح امپلیمنٹینٹ آف ہے یہ میں نے کیا آپ کو کہ اسٹیٹ جو کر رہی ہے امپلیمنٹیشن تو ہم کر رہے ہیں ان سبسٹنس کر رہے ہیں کوئی الزام بھی نہیں ہے لیکن گیون دا چینجنگ کنڈیشن اٹ از بیٹر دیٹ وی آلسو ہیمنٹنگ ویل سو ان دی اینڈ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو کنکلوڈ بائی اور پاکستان میں دیر اس کی وجہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان آمی نے اپنے آپ کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہمیشہ کنڈک کیا ہے ان اکارڈنس پہ جنیوا کنوینشنس کنڈکٹ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا تاریخی اور مذہبی پس منظر ہے اس پس منظر میں جنگ کو ایک آنریبل طریقے سے کرنے کا رواج اور تاریخی ورثہ ہمارا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تمام کی تمام امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ہم کرتے تو آئے ہیں لیکن اسپسپیسفک لا میکنگ جو ہے وہ اس پر وی آر بہائنڈ اباؤٹنٹ اونلی بٹ ادر ایریاز آف انٹرنیشنل لا سو آئی ہوپ سیشن would have given you a more clear picture of international humanitarian law, its relationship with Pakistan and where does Pakistan stand with it. Thank you very much.